السلام الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيدنا وميار المرسلين اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاه والسلام عليك يا رسول الله وعلى اليك اصحابك يا حبيب الله الصلاه والسلام عليك يا نبي الله آلِكَ يَا نُورَ مرحبا ویلکم نبی رحمت شفیع امت مالک جنت فرحا رحمت صلی اللہ علیہ ون وسلم کا فرمان عزمت نشان کا مفہوم ہے کہ تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کرو کیونکہ تمہارا یہ درود پاک پڑھنا وروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا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 لوگوں کی اصلاح کرنے میں جب نام لیا جائے گا تو کوئی شعبے کی بات نہیں ہے کہ پیارے آقا مدین والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا تذکرہ سب سے پہلے آئے گا جی ہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین آج بھی پوری انسانیت کے لیے مشعل لے رہا ہے دنیا کے کونے کونے میں نہ جانے کہاں کہاں ہمارا مدنی چینل دیکھا جاتا ہے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 کچھ کچھ آپ کا اندازہ ہو رہا ہوگا جی ہاں مدنی چینل کا یہ نیا سلسلہ ہے اس میں ہم حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ان اہادی طیبہ کا ذکر خیر سنیں گے مفتی صاحب الحمدللہ تشریف شرما ہیں اور ظاہر ہے کہ یہ اپنے ڈسکورسز کے لیے تیاری بھی کر کر آئے ہوئے ہیں ذہن میں ان کے کچھ مدنی پھول بھی ہیں تو وہ بھی ان سے ہم لیں گے اور میں ان سے ابھی انہیں زبان مبارک سے جو ہے جو ان کے ذہن میں خاکہ ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کرواؤں گا اس دل کے کانوں سے سنیے گا میں نے دس عرض کیا کہ تاریخ نے یہ بتایا ہے کہ پیارے آقاف صلی اللہ علیہ وسلم سے بلکہ تاریخی ہی مثال دیکھ لیجئے کہ یہی وہ فرامین مبارک تھے کہ جن کو سن کر ایک وہ قوم جو بہت ساری معاشرتی بلائیوں میں مبتلا تھی اور وحشی بھی تصور کی جاتی تھی لیکن جب اس ان فرامین کو اس نے سنا تو اس کی ایسی اصلاح ہوئی اور ایسی انقلابی تبدیلیاں آئیں کہ پوری دنیا میں نکل کر اس نے انسانیت کے لیے اور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 ذکر سنیں گے ان کی تشریح و توضیح سنیں گے کہ جو بہت زیادہ سبق آموز ہے بلکہ ان کے اندر ایک سبق نہیں ما شاء اللہ. بلکہ وہ حدیث پوری زندگی کا سبق ہے اللہ اللہ, اللہ. پوری زندگی کا ذاتہ ہے آپ میں اچھا اچھا, آج اچھا جو حدیث میں بیان کرنے لگا ہوں جی جی محدین فرماتے ہیں کہ تمام لاکھوں احادیث کو ایک ساتھ جمع کیا جائے جی جی اور اس میں سے تین یا چار حدیث کا انتخاب کیا جائے جو سب کا نچوڑ ہوں اچھا تو یہ حدیث ان تین یا چار میں سے ایک ہے ماشاء اللہ انٹربل اس حدیث کو سل اسلام بھی کہا گیا ہے سلسل کہ سلسل اسلام سلسل کی تعلیمات کا تہائی حصہ ون تھرڈ اس حدیث میں جمع ہے ماشاء اللہ ماشاء اللہ یہ توجس بڑھانے والی امام بخاری امام مسلم اللہ اللہ حضرت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 فرماتے ہیں جی, جی سمیتو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان الحلال بيّن و ان الحرام بيّن و بينهما امور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن تقى الشبهات قد استبر عل دينه و ارده ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرى حول الحماہ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 حلال و حرام کا جو نظام ہے وہ ایک چراغا ہے اللہ کی حرام کردہ چیزیں چراگا ہیں اور یاد رہے جسم کے اندر ایک لوتھڑا ہے اگر یہ درست رہے تو سارا جسم درست رہتا ہے اللہ, اللہ. اگر یہ درست نہ ہو تو سارا جسم فاسد ہو جاتا ہے اللہ. فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لوتھڑے کا نام دل ہے اللہ. یہ تھی حدیث اور اس کا ایک مرادی ترجمہ میں نے خاص بیان کی گئی جی ہاں ایک تو یہ کہ ہمارے دین اسلام کے اندر حلال و حرام کا ایک فلسفہ ہے اچھا یو سمجھیے ایک مکلف یعنی جو بھی بالغ اور راقل ہو وہ مکلف ہوتا ہے اس نے اپنے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 صحیح. رسالت محاب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کے متعلق ضروری اعتقادات ठीक ठीक ضروریات دین کیا ہیں اسی طریقے سے کلمات کفر جو ہیں ان سے متعلق علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر ضروری ہے ٹھیک ہے تو ایک تو ہے ہر مسلمان عقیدے میں مقلف ہے عقیدے میں پابند ہے کہ عقیدہ صحیح اور درست ہونا چاہیے مطلب ایک یہ جی ایریا ہے کہ جہاں پر ہمیں حلال اور حرام کی تمیز سیکھنا ہماری ذمہ داری بالکل ماشاء صحیح دوسرا جو پہلو ہے حلال الحرام جی نظام حلال و حرام کا جی وہ جی ہے عمال ظاہرہ اچھا عمال ظاہرہ ایک بہت وسیع چیپٹر ہے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 صحیح پھر معاملات و بھی امال زہرہ کا ایک حصہ خریدو پھر معاملات معاملات و فروخت نوکری سروس تجارت وغیرہ کے جو کام معاملات اس کے بعد جو ہے ظاہری عمال کی ایک دنیا ہے نکاح و طلاق اور معاشرت اوکی. میاں بیوی ان کے حقوق پھر معاشرت اولاد ہے پڑوسی ہے جی جی ہر وہ شخص جس سے تعلق رہا ساری چیزیں آ گئی پھر جو ہے فیصلے ہیں پھر جو ہے و وراثت ہے پوری دنیا ہے ہمارے ظاہرہ اب عمال ظاہرہ کی دنیا ہے بہت وسیع ہے صحیح لیکن ہر شخص پر اتنا سیکھنا فرض ہے جو اس کے متعلق ہے اچھا یعنی بالغ ہوا نماز فرض ہو گئی صح. تو نماز کے کام سیکھنا ضروری ہے دی.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 اچھا اب امال باطنا کے بھی دو حصے ہوئے اچھا اس کے بھی دو حصے ہیں جی ہاں یعنی ایک تو ہے اچھائیاں اچھا جی مثال کے طور پر آپ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں شکر ایک قلبی کلوی کا نام ہے صحیح بچے کا اس کے ظاہری طور پر بھی کرنے کے طریقے ہیں اسی طریقے سے آپ کنات اس طرح کریں گے تناب جو ہے وہ ایک کلبی کیفیت کا نام ہے تبکل ایک قلبی کیفیت کا نام ہے یہ ہے صاف حمیدہ ٹھیک یہ وہ امور ہیں جس کے کرنے کی تاکید ہے یہ شعبۂ حلال ہیں سمجھ لیجیے آپ اچھا اچھا کچھ چیزیں وہ ہیں جو ناجائز ہیں حرام ہیں قلبی دنیا میں ریاکاری کاری یعنی دل سے بھی گناہ سرد ہو سکتا ہے ہوتے ہیں ریاکاری ہے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 شریعت مطحرہ نے ہمیں عمال ظاہرہ کی, کی تعلیم دی شریعت مطالعہ نے ہمیں عمال باطنہ کی تعلیم دی ماشاال تینوں جو حصے ہیں اس کی تعلیم شریعت ہمیں دے چکی صحیح اب آج کی اس حدیث کا پہلا سبق یہ ہے کہ ان چیزوں پر ہمیں عمل کرنا ہے یہ بہت ضروری ہے ہم ہم ہم ہم حضرت امام مجاہد رضی اللہ تعالیٰ اس حایت کی تفسیر میں بیان فرماتے ہیں ونزل عَلَيْكَ الْكِتَابَ کتاب طبیان شَيْءٍ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے محبوب علیہ السلاط والسلام ہم نے اس کتاب کے اندر تمام چیزوں کو واضح کر دیا فرمایا اس واضح کرنے سے مراد یہ ہے کہ جو منع کرنے کے کام تھے وہ منع کر دیے گئے اور جن چیزوں کے کرنے کا حکم دینا تھا وہ دے دیا گیا تو قرآن نے اور اس کے بعد احادیث نے تکمیل دین کر دی ماشاء اللہ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 اس سے بھی بچنا ہوگا اچھا فرمایا گیا منت تک کا شبہات اس طبل ہی بڑھتی جس نے جو ہے وہ شبہات سے پرہیز کیا اس نے اپنی عزت بچائی اپنے دین کو بچایا جی یعنی شبہات سے بچنا بھی ضروری ہے شبہات کا کانسیپٹ اگر تھوڑا سا اور ایکسپلور کر دیا گیا شبہات کا کانسیپٹ کیا ہے جی یہ بھی ایک تفصیل طلب چیز ہے اچھا یہ سمجھیے آپ کہ شبہات ہیں کیا علماء نے اس کی مختلف تعبیر اور تشریح بیان کی ہیں تین پہلو میں بیان کرتا ہوں جی جی جو علماء کی تفاسر ہیں شروحات ہیں اس کو سامنے رکھتے ہوئے دیکھیں ایک صورت تو یہ ہے کہ ایک شخص وہ ہے جو دیندار ہے حلال و حرام کی تمیز کرتا ہے اپنی زندگی میں عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن ایک موقع ایسا آتا ہے کہ اس سے کیوں کھو جاتی ہے اس سے کیوں ہو جاتی ہے غفلت है? ہو جاتی ہے صحیح توجہ ہی نہیں رہتی کہ یہ, یہ, یہ کام شریعت میں منا بھی ہے کوئی ایگزامپل اگر آپ یہ سمجھئے کہ بہت وسیع صورت ہے شریعت بہت وسیع ہے صحیح اور ہر ہر شعبے کے متعلق ہر ہر چیز کے متعلق علم ہونا ایک دشوار چیز ہوتی ہے صحیح, صحیح تو طبیعت کا حساس نہ ہونا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 مطلب رہے وہ وش خوشی رہے, وش رہے, رہے صحیح اور شری رہنمائی کا محتاج رہے فست کہ میں غلط تو نہیں کر رہا ما شاءاللہ, ما ایک تو جی اس کی یہ ہے اب دیکھیے بہت ساری مثالیں اس کی بن سکتی تھی اور عام طور پر لوگ غفلت کے اندر جو غلطیاں کرتے ہیں اس کی بہت بڑی مثالیں ہیں جو انہیں بتایا جاتا ہے ناجائز ہے بچتے بھی ہیں باہر سے آتے ہیں صحیح پرہیز بھی کرتے ہیں تو مقصود یہ ہے کہ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 اب دودھ جو ہے بڑے بعض اوقات تو بڑے اہتمام سے پلوایا جاتا ہے صحیح اور بعض اوقات بچہ رو رہا ہوتا ہے اور صحیح. دودھ پلا رہتی ہے صحیح. صحیح. صحیح. کل کو جو ہے وہ رشتوں کی بات چلتی ہے پھر بات کے سامنے آتی ہے عورت ات کہتی ہے کہ میں نے جس کو دودھ پلایا تھا صحیح گواہ کوئی نہیں ہوتا اوکے okay. اب ایسی کیفیت آ گئی کہ صرف یہ عورت دعویدار ہے کہ جناب میں نے اس بچے کو دودھ پلایا ہے اور کسی نے دیکھا صح. نہیں تھا. دیکھا کسی نے نہیں گواہ اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں ٹھیک ہے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 جہاں جس بچے کا شادیوں کا معاملہ ہے جن کا جی جی. اس سے احتراز کیا جائے اس سے پرہیز کیا جائے थीग, یہ थीग, ایک صورت ہے جی جی. اسی طریقے سے اور بہت ساری اس مثالیں ہیں थीग. اب کسی انسان کو کوئی مال ملا اب سے شبہ ہو رہا ہے میرا ہے یا کسی اور کا ہے کچھ ایسے کرائم جو ہے وہ قائم ہو رہے ہیں جو شبہ میں پڑ جاتا ہے یہ شادی میرا نہیں بہتر ہے کہ وہ استعمال نہ کرے نبی اکرم علیہ صلاحات السلام کا ایک واقعہ ہے اچھا کتابوں میں لکھا جی جی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اہل میں سے کسی کے ہاں تشریف لے گئے دیکھا بستر پر ایک کھجور پڑی ہوئی ہے اچھا آپ علیہ نے ایک خجور اللہ نے کھجور اٹھائی اٹھانے کے بعد فرمایا مجھے یہ خیال گزرتا ہے کہ صدقے کی کھجور نہ ہو اللہ دوار دیا اچھا اسے استعمال نہیں فرمایا صحیح اس مقام پر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 Oh, okay. اور مجھے جو ہے بچنا ہے میرے محبوب علیہ السلاط والسلام نے مجھے شبہات سے بچنے کی بھی ترغیب ارشاد فرمائی ہے شبہات سے بچنے کا حکم دیا ہے یہ تھی اس کی دوسری تفصیل اچھا جی ٹھیک ہے اور شبہات کی جو تیسری تفصیل ہے وہ بھی بڑے جامع ہیں ماشاء اللہ نے بیان کیا کہ حلال حرام یہ تو ہے فرائض اور واجبات کے مراتیز ٹھیک شبہات سے مراد ہے خلاف اولا امور اچھا وہ امور جو مقروح ہیں ہے اچھا مقام پر ان سے بچنے کی بھی ترغیب اشاد فرمائی گئی ہے ماشاء اللہ اور بات یہ ہے جی جی کہ یہ جو کلام فرمایا گیا من وقع فی شبہات وقا فل حرام کے جو شبہات میں پڑتا ہے وہ قریب ہے کہ حرام میں بھی پڑ جائے یعنی جو شبہات میں انوالو ہو گیا اے ممکن ہے بڑھ okay. سکتی ہے جی ہاں اب ہمارے جو صفیائی کرام ہیں اولیاء اللہ ہیں ہیں بزرگینا ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ جو حدیث ہے یہ ان کی زندگی کا یوں سمجھیے نچوڑ ہے اللہ یعنی انہوں نے اس حدیث سے ہی سارا عمل لیا ہے جی مطلب کون سے باتیں کلیئر ہو رہا ہے کیا لیا ہے رایا عمل؟ کہ اولیاء اللہ فرائض کی واجبات کی تو تاکید کرتے ہی کر سکے لیکن وہ سنتوں کی مستحبات کی ما شاء اللہ اور اللہ جو مستحب چیزیں ہیں ما شاء اللہ ان کی اتنی ترغیب بیان کرتے کر اتنی فضیلت بیان کرتے ہیں اتنی ان کی تاقیدیں بیان کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ معاشرے کے افراد کو مستحبات کا پابند بنایا جائے ما شاء اللہ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 ٹھیک ہے وہ وضو کی ساری سنتوں پر عمل کرتا ہے سارے مستحبات پر عمل کرتا ہے थी थी। اس کا ذہن بنا دیا گیا کہ کوئی سنت نہیں چھوڑنی مستحب نہیں چھوڑنا یہ بھی بڑی ہی عمدہ نے ہیں ماشاء اللہ بڑے ہی فضائل ہیں اس کا ذہن بنا دیا گیا ٹھیک ہے ابھی بڑے اہتمام سے وضو کرتا ہے یہ شخص کبھی بھی اس غافل کی طرح نہیں ہو سکتا جو وضو کرنے بیٹھتا ہے پونیاں سوکی رہ جاتی ہیں جو وضو کرنے بیٹھتا ہے ایڑیاں خشک رہ جاتی ہیں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 اس سے تو بچنا ہی بچنا ہے لیکن جہاں شبہ ہے اس شبہ سے بھی بچنا ہے وہاں بے باک نہیں ہونا وہاں جو ہے وہ جبرت کا مظاہرہ نہیں کرنا وہاں یہ نہیں کرنا کوئی مسئلہ نہیں ہے نہیں وہاں کے جو نتائج ہیں وہ بندے کی روحانیت پر اثر انداز ہوتے ہیں اور اس کے بھی ثمرا ظاہر ہوتے ہیں اچھا کیسے ظاہر ہوتے ہیں اور اس حدیث میں ایسا کیا فلسفہ ہے اور ایسی کیا حکمتیں ہیں کہ جو علما نے یہ کہہ دیا کہ جناب اسلام کی تعلیمات کا تہائی حدیث میں شامل دیکھیے مثال بیان فرمائی گئی کہ جناب جو شبہات کے قریب جاتا ہے اور شبہات سے نہیں بچتا تو ممکن ہے بہت زیادہ چانس بڑھ جاتے ہیں کہ وہ حرام میں مبتلا ہو جائے پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال اشاعت فرمائی کون اور سرکارت واللم صلی اللہ علیہ وسلم حکمتوں سے خالی نہ ہوتا ہے آپ نے فرمایا کراگاہ کے گرد چرتا ہے اب شاہی چراگاہ کے گرد ایک چرواہے کی بکریاں چلے جائیں کیسے ممکن ہے صحیح اسے تو دور رہنا چاہیے صحیح. بہت زیادہ دور رہے صحیح. لیکن بس یہ ڈھیر قسم کا آدمی ہے صحیح. بہت قریب قریب بکریوں کو رکھتا ہے یو شکو یتھی ممکن ہے بہت زیادہ چانس ہے صحیح. اس کی بکریاں آپ چلے جائیں گی تو ظاہر بات اسے سزا ملے گی صحیح. اسے دنیاوی طور پر ذلت کا سامنا کرنا پڑے گا صحیح. مالی نقصان کا سامنا کرنا صحیح. پڑے گا صحیح. یہ آپ نے ایک مثال بیان فرمائی صحیح. کہ جو خطرناک چیزیں ہیں جہاں خطرے کے امکانات زیادہ زیادہ ہیں ہوتے ہیں وہاں انسان کو بہت زیادہ پیچھے ہٹنا چاہیے صحیح اس مثال اس مثال کا مقصد یہ ہے پھر آپ صل اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شاہ سلماتے ہیں علا و ان علی کلی ملک ان ہر بادشاہ کی ایک شاہی چراغا ہوتی ہے ایک خاص علاقہ ہوتا ہے جسے ریڈ زون کا نام دے دیا جاتا ہے کوئی نہیں جا سکتا وہاں پر گیا, اللہ رب العزت نے ان چیزوں کو حرام کر دیا ہے وہ اللہ کی طرح ہے okay. یعنی ہم بندوں پر لازم ہے کہ جو حرام کام ہے اس ایک تو ہے کوئی حرام کام کر نہیں رہا थी. شراب پی نہیں رہا सही. لیکن شراب کھانے میں جا کے بیٹھ جاتا ہے hmm. شرابیوں سے دوستی کر لیتا ہے सही. اب ان کی صحبت یعنی وہ ایک ایسی کڑی سے اپنے آپ کو کر لیتا ہے جوڑ لیتا ہے کہ وہ کڑی دو تین واشوں کے بعد اسے آرام تک پہنچا اس کا راستہ کلیئر کروا دے گی تو اس حدیث میں یہ فرمایا گیا کہ جہاں انسان دنیاوی طور پر رسک سے بھاگتا ہے مثال کے طور پر ایک کانچ کا گلاس ہو اور کوئی اس کونے میں لا کر وہ کانچ کا گلاس رکھ دے ظاہر ہے گرنے کے چانس بہت بڑھ جائیں گے ٹھیک ہے تھوڑی بہت بھی ڈیف کے پیچھے ہوگی وہ گر جائے گا اور انسانی نفسیات ہے کہ وہ بالکل اٹھا کے یہاں انتہائی حفاظت کی جگہ پر رکھا جائے گا انسان کا موبائل ہے لیپ ٹاپ ہے قیمتی چیزیں ہیں وہ رکھتے وقت بھی سوچ رہا سوچتا ہے کہ یہاں پانی کرنے کے چانس تو نہیں ہے بہت احتیاط بڑھ جاتی ہے ہیں خطرات بڑھ جاتے ہیں وہ انسان متفقر ہو جاتا ہے سوچ بچار میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ جناب میں نے یہاں پر جو ہے وہ توجہ کرنی ہے یہاں چانس کوئی نہیں ہے بس غلطی ہوئی تو گیا نقصان ہو جائے گا تو جو حرام کام ہے ٹھیک ہے ایک انسان حرام سے تو بچ رہا ہے شبہات کی بات آئیے نا وہ حرام میں مبتلا نہیں ہو رہا जी, जी, जी, जी. لیکن بفا اوقات ایک بہت بڑا طبقہ ہے کہ جو حرام کام سے بچا ہوا تھا لیکن انہوں نے اپنے آپ کو ان محرمات سے اتنا قریب کر لیا हुँ. کہ وہ اس, وہ اس میں مبتلا ہو جاتے ہیں जी. غیر زانی جنا کا شکار ہو جاتے ہیں جنہیں شراب سے نفرت ہوتی ہے وہ شراب پینے لگ جاتے ہیں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 صحیح. وہ شیدا ہے حرام چیزوں کا اور اس نفس مارا کو حرام چیزوں کے جتنا قریب لے جاؤ گے اتنا ہی وہ سبقت لے جائے گا تو اور زیادہ سے جوش آئے گا اس کے اندر صحیح. اور زیادہ اسے جن ابال اس میں پیدا ہوگا جی. اس لیے ایک مسلمان پر لازم ہے وہ یہ نہ سمجھے کہ میں حرام سے بچ رہا ہوں ہم. میں نیک ہوں میں پرہیزگار ہوں ہم. بڑے ہی اعتماد کا مظاہرہ کرے See. نہیں یہ اس کا دھوکہ ہو سکتا ہے okay. اسے اب بھی چکندہ رہنا ہے کسی ایسی کڑی میں ویوستھا نہیں ہونا کہ جو اسے جو ہے آرام کا ریڈ الرٹ اب دیکھیے برائیوں کی بھی انڈسٹرییاں ہوتی ہیں ان کی باقاعدہ جو ہے شجرکاری ہوتی ہے جتنے بھی آج جو ہے وہ مطلب ڈکیٹ گھوم رہے ہیں اور یہ لٹیرے گھوم رہے ہیں نوجوان ہیں سارے ٹھیک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 کسی جو ہے گورنر کا دفتر ہوتا ہے اس کا گھر ہوتا ہے کوئی کوٹ ہوتی ہے کوئی وزیراعظم کا سیکرٹریٹ ہوتا ہے صحیح. یا کوئی اہم بلڈنگ ہوتی ہے صحیح. بس زیادہ زیادہ ایک سے دو ایک کروڑ میں پھیلی ہوئی ہوگی لیکن اس کی حفاظت کرنے کے لیے میلوں میل دور تک ایک حسار قائم کیا جاتا ہے میلوں میل دور تک ریڈ زون ایریا کرار دے دیا دی جاتا ہے مم. تاکہ اگر دشمن آئے تو ہدف تک نہ پہنچ پائے مطلب یہ ایک عقل مندوں کا طریقہ ہے سیکیورٹی کے سونوں کا ہے تو یہ چیزیں ہمیں اس حدیث سے ہمیں یہ سیکھنے کو ملتا ہے کہ دنیا بھی اسی کانسیپٹ پر عمل پہ رہا ہے کہ جس چیز میں خطرات زیادہ ہوں وہاں حفاظتی اقدامات زیادہ کیے جاتے ہیں تو جو شخص بے پرگاہ ہو جائے اوور کانفیڈنس کا شکار ہو جائے بری صحبت کو کچھ نہ سمجھے برائی میں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 کہ انسان کے جسم کے اندر جو دل ہے نا جی جی یہ بڑی ہی اہمیت کا حامل ہے جب یہ صحیح رہتا ہے پورا جسم صحیح رہتا ہے اور جب اس میں بگاڑ پیدا ہو جائے تو پورے جسم میں بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے بات یہ ہے حضرت مولانا شریف المجدی رحمتہ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں بڑا انہوں نے نفیس کلام فرمایا نظر تاریم جی جی جی میں ظاہری اعتبار سے دل کی اہمیت بیان فرمائی کہ ماں کے پیٹ میں بچے کا جب وجود بننا شروع ہوتا ہے تو سب سے پہلے دل دل کا نکتا نکتا ہے بنتا ہے اس کے بعد جو ہے دل کی اہمیت یہ ہے کہ سب سے پہلے نفرو کے بعد اس میں حرکت پیدا ہوتی ہے مرتے وقت سارے اعضاء بےکار ہو جائیں سب سے آخر میں دل میں ہے یہ تو ایک ظاہری پگڑی فرمایا کہ کا اولیاء اللہ کا یہ ایک طریقہ کار رہا انہوں نے دل کو بڑی اہمیت دی ہے ماشاء دل کے اندر وہ جگہ ہے دل کے اندر وہ قوت پیدا ہوتی ہے جو انسان کو برائی سے روکتی ہے اچھا ماشاء دل کی جو صفائی ہے دل کا جو لگاؤ ہے وہ سب سے زیادہ اہمیت کا حامل ہے دل کی صفائی جب تک نہیں ہوگی نہ تو نظام حلال پر بندہ عمل کر پائے گا hmm. اور نہ حرام سے بچ پائے گا اور نہ ہی شبہات سے بچ پائے گا تو یہ ر بالکل رو کی صائی کیسے ہو اللہ کے ذکر سے ہوگی روح کے اندر دل کے اندر ایک فراست دل کی بھی آنکھیں ہوتی ہیں بندہ نیک ہو جاتا ہے عابد ہوتا ہے تو صرف عقل ہی جو ہے اس کا ساتھ نہیں دل بھی اس کا ساتھ دیتا ہے حدیث میں فرمایا گیا تقو من فراست فراست المومن مومن کی سے ڈرو کہ وہ انہی وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے اس کے دل میں صرف فراست پیدا ہو جاتی ہے تو ذہ تقوا عبادات نیک صحبتیں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 وہ جمام کلام میں سے کیا کہتے ہیں بالکل سرکارت عالم صلی اللہ علیہ وسلم جامع القلم ہیں اور یہ حدیث آپ علیہ سات والسلام کے یوں سمجھیے جوام القلم کی ایک مثال ہے ماشاء اس ٹرم کو بھی سمجھا دی صاحب اس کے لحاظ کو اس کا مطلب کیا ہے یعنی بہت بڑے مفہوم کو چھوٹے سے پرائے میں بیان کر ماشاءاللہ یہ خوبی ہر ایک کو حاصل نہیں ہوتی اللہ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو اعلیٰ درجے کی خوبی آتا جب وہ آپ ایکسپلین کر رہے تھے نا اتنے ساری ایریا ہو پھر وہ اتنا بڑا میں جب کر رہا تھا کہ جیسے نے بتایا وہ اس کے اندر ظاہر ہے اتنا اللہ تعالیٰ تو بہت بہت شکریہ جزاک اللہ خیر آپ نے سلسلے کا نام نہیں بتایا توجہ آپ کی شاید نہیں رہی اس ایک, ایک سبق ان شاء ہمارے سلسلے دی. کا نام ہے جی ویسے تو وہ ایسی بہت ساری حدیث ہیں جہاں ایک سبق سیکھنے کو ملتا ہے لیکن رمضان و مبارک میں ہم ایسی حدیثیں لے کر آئیں گے جی جی کہ جس میں صرف ایک سبق نہیں ہے بلکہ وہ حدیث پورا ایک سبق ہے زندگی کا ماشاءاللہ اللہ اس کے اندر زندگی گزارنے کے تمام تر وسل موجود ہیں ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ پیر منگل بدھ اس سلسلے کے ساتھ تعالیٰ کی خدمت میں آگے رہے گی اہل سنت مدنی مذاکرے کے لیے تشریف لے آئی ہے ایک آپ نے حکمتوں سے مالا مال مدنی پھولوں سے تر بتر معمور سلسلہ دیکھا آئیے مدنی مذاکرے کی طرف چلتے ہیں جہاں بہار پر بہار آئی ہوئی ہے سلو الحبیب اللہ تعالی محمد و علی محمد